<تصفيق> نحمد و نصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعود اللہ من الشیطان الرحیم بسم الله الرحمن الرحيم رب شرح لي صدري و يسرح لي أمري و حلوبتا من لسانی فقوم قولي اللہم آلئمنا رجلنا واعبنا من شعور أنفسنا اللہم آنفعنا بما علمتنا و علمنا ما يدفعنا وزدنا علما مسل سید رب وغیرہ مظفر حاجمی صاحب کو, آپ کو جانتے ہوں گے یہ ہمارے بلکہ میرے تو یہ استاد محترم بھی ہیں جب ہم قرآن کالج میں پڑھ تھے تو یہ اس وقت وہاں پرنسپل تھے تو اور یہ کئی ماشاء ماشاءاللہ پارٹ ٹو پہلے کر چکے ہیں لیکن میں ہمارے استفادے کے لیے حاضر ہوا ہیں تو کو ہم کرتے ابن جامعہ علیہ الرحمہ کا جو مقدمہ ہم نے شروع کیا ہے اس میں جو پہلی بات ہمیں معلوم ہوئی تھی وہ ابن جامعہ علیہ الرحمہ کا سبب بیان کرنا ہے اس مقدمے کا اور وہ سبب یہ تھا کہ کچھ ساتھیوں نے ان سے مطالبہ کیا اور مطالبے کے ساتھ ساتھ کچھ سبب دوسرا یہ بنا کہ جو کتب تفسیر ہیں یہ بڑی پھر بھی بن گئی جو کتب تفسیر ہیں اس میں غص و سمین اور بدب و یابس کی کفرت ہے تو کچھ ایسے اصول اور قواعد کا علم ہو جانا چاہیے جس کے ذریعے انسان اقوال میں حق اور باطل میں تمیز کر سکے جان سکے کہ منقول صحیح کیا ہے اور معقول اور پھر اس کے بعد انہوں نے بتایا یہ تھا کہ علم ہوتا ہی منقول اور معقول ہے منقول جو معصوم سے صحیح صنعت کے ساتھ بھر ہو وہ علم ہے اور معقول علم کون سا ہے جس پر کوئی صحیح دلیل قائم ہو جائے تو فرمایا تھا کہ وہ علم و اما نقل و مصدن وَإِمَّا مَوْقُوفٌ لَا فلمدود أَنَّهُ موقوف وَلَا مضبوط ٹھیک ہے اس میں اصول کیا پتہ چلا علم یا نقلی ہوتا ہے یا عقلی ہوتا ہے نقلی کے لیے صنب ضروری ہے عقلی کے لیے دلیل ضروری ہے بہتری سی بات ہے ٹھیک ہے علم کیا ہے یا عقلی ہے یا نقلی ہے عقلی ہے تو دلیل نقلی ہے تو اسی لیے ہمارا دین چونکہ اپنے اکثر مسائل میں منقول ہے منقول سے کیا مراد ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے بات بازے تو ہمیں دلیل چاہیے ہوتی ہے سرد چاہیے ہوتی ہے ٹھیک ہے اور باقی جہاں تک دلائل اپلیاں ہیں تو وہاں ہمیں دلیل اپنی چاہیے تو پہلے یہ اصول بیان بیا اس کے بعد فرماتے ہیں باقی سے پڑھیں گے کے سبب یہ بھی ہے کہ الى فهم حاجت الذي هو حبل الله المتين والذكر ہوا حب المستقيم الذي لا الحکیم به الاهواء ولا به الالسن ولا یخلق یخلق يخلق خلق یق لقو یک خلیق یقلقو استعمال ہوتا ہے کسی شے کے بوسیدہ ہو جانے کے لیے تودید ترجمہ تو آپ کو سمجھ آ رہا ہوگا یہ امام بیقی علیہ الرحمٰ کی جو روایت ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ بھائی فطنے سے نکلنے کا طریقہ کیا ہے سید علی کی روایت ہے نا پشور سنی ہوگی آپ نے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا انتنا ایک, ایک بہت بڑا فتنہ ہوگا کیلا وقرا یا رسول اللہ پوچھا گیا کہ بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے نکلنے کا کیا طریقہ ہوا تو آپ نے پھر میں کتاب اللہ فیہی نبع ما قبلکم وحکم ما بینکم اور پھر اس کے بعد یہ سفا کھائی تو ذکر الحکیم و سوات المستقیم اللہ کی لذیب کیا مطلب اس به جس کو اختیار کر لیا جائے تو ہوائی نفس میں کجی والا دل کبھی سب اس کو صحیح طریقے پر حفظ کر لیا جائے یا اس کی تجوید کا علم حاصل کر لیا جائے تو لسان لسان جو ہے ملتوس نہیں ہوتی لڑکھڑاتی نہیں ہے اس کو پڑھنے بلکہ ایک فلو کے ساتھ اس کی تلاوت کرتی ہے اور پھر فرمایا کثرت تردید کثرت تلاوت ریپیٹیشن کی وجہ سے یہ بوسیدہ نہیں ہوتا یعنی جتنی دفعہ اس کو پڑھو گے اس کے اندر مزید تر و تازگی پیدا ہوتی چلی جائے گی اور تو اس کی بھی یہی کہ وہ بات ہے جو پچھے دنوں بھی آپ نے پوچھا تھا کہ عجائب بھی ختم نہیں ہیں یہ حدیث جس نے اس قرآن کے ذریعے کہا سچ کہا اجرت اس اس کی فیصلہ کیا, کیا کی مستقی سیدھی رات کی طرف اس کی رہنمائی ہو چکی ومن اللہ جو جبر کی وجہ سے اللہ گا. سبب ہی و ہی اور ہی فقط جس کو کہتے ہیں آف پیسنا جیسے قرآن میں بھی آتا ہے جو اس قرآن کے سوا کسی بھی شے میں ہدایت تلاش کرے گا اللہ اسے گمراہ کر دیں گے یعنی ہدایت کا ممبا وہی ہے جو وہی کے سوا ہدایت تلاش کرے گا کمراہ ہو جائے یہ حدیث ہے مشہور اس کی سند جو سنت ہے وہ ضعیف ہے کسی حدیث کی صنعت کا ضعیف ہونے کا مطلب لازم یہ نہیں ہوتا کہ وہ حدیث ضعیف ہو جیسے کسی حدیث کے سند کے صحیح ہونے کا مطلب ضروری نہیں ہے کہ اس حدیث کا صحیح ہونا ہو اسے قصبے میں خفیہ علت پائی جاتی ہے اور ہو سکتا ہے کہ صلاح العیف اور اللہ کے نبی نے فرمایا اور صلی اللہ علیہ وسلم تو صنعت ضعیف ہے لیکن علماء نے کہا کہ اس پر گویا ایک نور ال نبوت ہے یعنی اگر آپ اس حدیث کو دیکھیں تو محسوس یہ ہوتا ہے کہ اس پر ایک نبوت کا یعنی جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو کثرت سے پڑھا اور اس کا ذوق حاصل کیا وہ محدثین ہوتے ہیں تو محدثین کئی دفعہ کہہ دیتے ہیں کہ بھائی صنعت و ضعیف نظر آ رہی ہے لیکن چونکہ کثرت فرحت کی وجہ سے جو انہیں ذوق حاصل ہو جاتا ہے حدیث نبوی میں تو کئی دفعہ انہیں محسوس ہو جاتا ہے کہ حدیث صحیح ہے اور کئی دفعہ باعث ورثہ بھی ہوتا ہے کہ حدیث بظاہر صحیح ہے لیکن انہیں مسائل ہو جاتا ہے کہ محسوس نہیں ہوتا کہ یہ اللہ کے نبی نے کہا ہے تو پھر اس میں کوئی خفیہ علت مل بھی جاتی ہے ٹھیک ہے جب آپ پڑھتے ہیں حدیث میں علت نہیں ہونی چاہیے آج شرائے تو اس میں ایک علت ہے علت کئی دفعہ خفیہ ہوتی ہے نظر نہیں آ رہی بڑی دیکھ بھال نکالنی پڑتی تو خیر خلاصہ یہ ہے کہ یہ ضعیف السنت ہے حدیث کیا ہے ضعیف السنت اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی کی کتاب میں سے کچھ اخبار لاتے ہیں اچھا یہ اخبار کیوں لا رہے ہیں یہ اخبار لا رہے ہیں اور حدیث لے کر آئے ہیں اس بات کے, اس بات کے لیے جو پہلے انہوں بتائی تھی وہ بات کیا تھی وہ حاجت قرآر امت کی حاجت جو ہے وہ بہت قوی ہے قرآن سمجھنے کے لیے کیا مطلب کہ امت نے قرآن سمجھنا ہے کوئی اصول ایسے ہونے چاہیے جس کے ذریعے قرآن سمجھا جائے اچھا اس میں ایک بات یہ ہے کہ جو آپ کو بہت سی جگہوں پہ نظر آئے گی یہ میں تنقید نہیں کر رہا کیونکہ جامعہ علیہ الرحمٰ تو بہت بڑی شخصیت ہے لیکن جو علماء نے کچھ باتیں دیکھیں اور اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ جیسے آج بھی آپ بعض لوگوں کو پڑھیں گے تو آپ کو محسوس یہ ہوگا کہ وہ بتانے لگیں کہ بھائی امت نے جیسے ابھی تک قرآن سمجھا نہیں ٹھیک ہے اور دین کا جو تصور اور وہ تصور دینے لگے ہیں وہ فیڈ ہو گیا تھا یعنی دوسری تیسری صدی کے بعد کسی کو سمجھ نہیں آیا تھا وہ ہم بتانے لگے ٹھیک تو یہاں بھی اب ابن دہمی رہنا کچھ اس طرح کا اشارہ دے رہے ہیں کہ بھائی امت نے قرآن سمجھنا بڑا ضروری ہے ٹھیک ہے اور قرآن کے سمجھے بغیر تو چارہ نہیں ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کلام اتارا ہی اسی لیے آگے دلائل دیں ہیں اور کتب تفسیر تو غص سمین سے بڑی ہوئی ہے ٹھیک ہے اس میں تو سب کچھ ہے تو لہٰذا کچھ قواعد ایسے پتہ چلنا چاہیے کہ جس کے ذریعہ آپ قرآن کو صحیح طریقے پر سمجھ سکیں کیونکہ امت کو بڑی ضرورت ہے قرآن کے فہرست حاجت المتی ماست اللہ فہم القرآن تو بہر میں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اپنے تہنے والے راغبہ سے پہلے کتنی صدیاں لگ گئی ہیں ہاں یعنی سات صدی یعنی آپ چھ سوری سات نہیں ہاں سات سات صدیوں کے جب یہ لکھ رہے ہیں تو یہ آٹھویں صدی کی ابتدائی ہے نا یہ جو کتاب لکھ رہے ہیں جو کہ سیون ٹوینٹی سیون کی وفات ہوئی ہے یہ, یہ آٹھویں صدی کی کتاب یہ جو مقدمہ ہے تو اس سے پہلے سات صدیاں گزر چکی ہیں اور اس میں امت نے یقیناً قرآن سمجھا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے <تصح> اور ان کے پاس ایسے اصول اور ضوابط موجود تھے کہ جس کے ذریعے وہ غص اور زمین اور رتبو و یابس اور حق اور باطل میں تفریح کرتے تھے ایسا نہیں ہے کہ مقدمہ لکھنے سے پہلے پہلے امت کے ہاتھ میں کوئی ایسے اصول و ضوابط نہیں تھے یقیناً موجود تھے بڑے بڑے مفسرین جو مطلب آپ کہیں کہ جن کے پائے کی تفاصیر ان اس زمانے کے بعد نہیں آئی وہ سب گزر چکے ہیں یعنی بڑی بڑی تفاثیر میں جیسے آپ کے ابن جری ردری ہیں اس کے بعد تفصیر گرائے گر میں سب سے بڑی تفسیر امام رازی علی الرحنٰ کی تفسیر القبیر ہے پھر اسی طریقے پر تفسیر ابن عطیہ ہے ذات المصیر ہے یہ سب تفسیر گزر چکی ہے یہ سب تفسیر لکھی جا چکی ہیں اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ تفسیر ابن عطیہ جو ہیں وہ اقوال میں تمیز کرتے ہیں وہ درائل کے ذریعے بتاتے ہیں کہ یہ قول بھی برقی ہے یہ بھی برقی ہے لیکن بہرحال کیونکہ ان سے بعض بزرگوں نے یا بعض دوستوں نے مطالبہ کیا تو یہ بھی لکھ رہا ہے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کئی دفعہ میں نے دیکھا کہ بعض لوگ ایسے بیان کر رہے ہوتے ہیں یقیناً مقصد نہیں ہوگا کہ جیسے اتنے سے پہلے تو لوگوں سمجھ نہیں تھی ابن تہمی علی اب رحمہ نے بتایا کہ پھر انہوں نے یہ اصول دے دیے جس کے ذریعے قرآن سمجھا جا سکتا ایسا نہیں ہوتا ٹھیک ہے دیکھئے یہاں بھی کوئی بہت زیادہ مرتب اصول آپ کو نظر نہیں یہاں بھی کو کچھ آگے مرتب ہے یعنی ایسا نہیں ہے امام ابن الجوزی کی فنون الافنان فی علوم علوم قرآن پر بے چھوٹی بڑی کتابیں موجود ہیں اصول فقہ جو پورا علم ہے نا وہ اصول تفسیر کا غریب ہے اصول اصول فکر کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کی آیات کو سمجھنا کیسے ہے قرآن مجید کے الفاظ کی افسان کیا ہوتی ہیں سب بحث کہاں پائی جاتی ہے اصول فقہ میں پائی جاتی ہے تو یقیناً پورے کے پورے علوم موجود ہیں اور ہوتا یہ کہ جو بھی اپنے خیال میں امت کی ایک تجدید کرنے لگا ہوتا ہے تو کئی دفعہ خصوصا جن کے اندر کچھ جدت پائی جاتی ہے تو ان کے ہاں تصور یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم جو کرنے لگے ہیں وہ کسی نے لکھے جیسے موجودیہ لیکن رکھنا ہے انہوں نے جب دین کی چار بنیادی اصطلاحات کتاب لکھی اس میں انہوں نے بتایا کہ یہ جو چار بنیادی اصطلاحات کے میں معنی بتانے جا رہا ہوں وہ دین ہے وہ عبادت ہے وہ الہ ہے, ہے وہ رب ہے چار اصطلاحات ہیں نا تو یہ امت دوسری تیسری صدی کے بعد کھو چکی ہے اب شعید مودودی آ کر اس زمانے میں اس کو تازہ رکھنے لگے تو یہ جو تصورات ہوتے ہیں نا اس میں ہوتا یہ کہ آپ اپنی پوری ٹریڈیشن پہ پر یا پوری روایت پر خطے تنسیق ہیں کہ وہ کسی کو سمجھ نہیں آئے تھے سب بھول گئے امت یہ امت مرحومہ ہے امت جس پر اللہ کی خصوصی رحمت ہے آپ نے فرمایا نا امتی امت المرخومت میری امت جو ہے وہ امت مرحومہ ہے لا یا ایک روایت نے بارش کی طرح اب آخر پتہ نہیں کہ اس کا پہلا حصہ بہتر ہے کہ آخری حصہ بہتر ہے لیکن. خیر رہے اس میں تو ایسا نہیں ہوتا کہ امت ھو, ھو بیٹھے اور امت کے جو علماء ہیں وہ ہمیشہ تجدید اور دین کی تلو کا کام انجام دیتے ہیں عمت اس میں کیا دلیل ہے کہ قرآن آئے گا نا فرمن ابلاَ خدایا تو جو پیروی کرے گا ہدایت کی تو ہدایت کی پیروی کے لیے کیا اسے سمجھنا ضروری نہیں یہ استشار ٹھیک ہے کہ پھر فرماتے کتاب تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور کتاب مبین آ چکے يهدي به الا من يشتكه ذاليه الله هدايته من تبارك وانا موصول السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور باذنه ويهديهم اليه صراط ويهديهم الى صراط مستقيم وقال تعالى الف را كتاب انزلناه اليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور باذن ربهم إلى صراط العزيز الحمين الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وقال تعالى وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وانك لتهدي الى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الارض الا الى الله تصير الامور فقد كتبت هذه المقدمه مختصره بے حسر تیسیر اللہ من املاع کیا مطلب من املا الفعات کہہ رہے میں نے یہ مقدمہ مختصر لکھا ہے جتنا اللہ نے آسان کیا بن املا الفعت میرے سامنے کوئی کتاب نہیں ہے جس سے میں کچھ قواعد لکھ رہا ہوں بس جو دل میں حاضر ہوا میں نے املا پڑھوا دیا ٹھیک ہے ابن تعمیر علی الرحبہ کی بہت سی کتابیں من املا الفعت ہیں ان کے پاس سوسد نہیں تھے جیل میں موجود تھے کوئی پندرہ سال کے قریب تو انہوں نے اپنی زندگی پہ جیل کاٹی ہے تو جیل میں بہت سی کتابیں لکھی ہیں وہ سب ابلا کے الفاظ سے تھے ٹھیک ہے یعنی بس یہاں آگے ہوا دل میں لکھنا شروع کر دی اور, اور حفظ ان کا بہت قبی تھا آپ کو معلوم یہ لہٰذا جیل میں بھی جو کتابیں لکھ رہے ہیں بڑی بڑی کتابیں معاف پہ اس پہ ابن سینا کے حوالے ہیں فلاں کے حوالے فلاں کے حوالے وہ سب انہیں حفظ تھے جان ہے کہ وہ کتابیں پڑھی تھیں جیسا کہ ان کے حافظے کے بارے میں ان کے زمانے کے لوگوں نے یہی گواہی دی ہے کہ جس طرح وہ امام شاہ بھی اور پرانے بزرگوں کا حافظہ تھا کہ ایک دفعہ چیز پڑھ لی تو وہ بھولتے تھے اسی طرح کا حافظہ حافظ ابنتہمیت جی یہاں تک کہ بعد لوگوں نے اتنا مبالغہ کیا کہ جو حدیث ابن تہمیت کو نہیں معلوم وہ حدیث نہیں ہوتی کیونکہ وہ پڑھ چکے ہیں سارے پڑھ چکے ہیں تو حفظ ان کا بہت کمی ہے جی کچھ صاف بول رہے ہیں ہاں جیسے وفاد جو ہے ہے جو ہم نے پڑھ لی تھی خلاصہ دو آرام ہیں اور ایک رائے تفریحی ہے یعنی تین آرام ہیں وہ رائے یہ ہے کہ کیا اللہ کے کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن سکھایا ہے سبق سبق یعنی تمام الفاظ پرانیا کے معنی بیان کیے ہیں ٹھیک ابن چن کہتے ہیں کیے ہیں ٹھیک امام سیوتی وغیرہ برحان الدین اظہر کشی اور جو دوسرے علماء ہیں انہوں نے کہا کہ یہ تو ہی نہیں کیسے کیے تو اللہ کے نبی سے جو روایات مربی ہیں تفسیری روایات وہ تو بڑی پہلی ہیں کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ الفاظ قرآن کے تمام معیاری بیان کر دی ہیں ٹھیک اور تیسری رائے یہ ہے کہ ان دونوں بزرگوں کے یا دونوں فریقوں کے اخبار میں کوئی اختلاف نہیں ہے اور یہی فول صحیح ہے یعنی ابن بھی یقیناً بہت یہ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی سے کتنی احادیث مربی ہے تفسیری ٹھیک اور پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی نے الفاظ قرآن کے معنی بیان کیے ہیں اور جو دوسرے کہہ رہے ہیں کہ نہیں کیے تو انہیں بھی علم ہے کہ تفسیری روایات مربی نہیں ہیں تو پھر یقیناً کوئی ایسی مراد ابن دینیہ علیہ الرحمٰ لے رہے ہیں کہ جس میں الفاظ قرآن کا بیان ہو جائے لیکن ضروری نہیں ہے کہ تفسیری روایات کثرت سے مروی ہیں ٹھیک ہے تو اس ضمن میں جو صحیح تر قول ہے وہ حضرت عبداللہ ابن عباس کی ایک روایت ہے جس سے یہ عہدہ کھل جاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تمام الفاظ بیان کیے ہیں اس سے مراد کیا ہے بار بار تو یہ ہم پڑھیں گے کیا کہتے ہیں الفصل الاول ہے ان یعلم یہ بات جان لینی چاہیے ان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے لیے قرآن کے معانی بیان کیے ہیں کما الفاظ ٹھیک جیسا کہ ان کے لیے الفاظ واضح اور اس کی جبیل کوئی مشہور قرآنی آیت ید علیہ آیاتی ہی ویو ذکی تلاوت آیات کیا ہے قرآن ویو الم الکتاب الحکم اور تعلیم کتاب کیا ہے تعلیم معانی تلکل الفاؤ خری د تو کیا کہتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لطوبئی یعنی وہ انضلا ذکر لطوبئی یعنی ناسیمان تو اللہ کے نبی کا وظیفہ تھا قرآن مجید کی طویل اور کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے ہوں اور آپ نے یہ وظیفہ دھیان دیا ہو تو یقیناً اللہ کے نبی قرآن مجید کی وضاحت کر کے گئے ہیں ارباد ہے تو کہتے ہیں یعنی یہ جو آیت ہے کہ آپ بیان کر کے جائیں گے ان نازل کیا ہوا ہے تو کیا بیان کرتے جائیں گے ستوبی صلی اللہ علیہ وسلم الفاظ القران كما ادوار بولے سمجھ آئی اس کے بعد ابو عبد عبدالرحمان یہ ابو عبد الرحمٰن السلیمی دو ہیں ایک ابو عبد عبدالرحمٰن السولی ہے جو بعد میں آئے ہیں وہ صوفیہ کے بڑے عینا میں سے ہیں نام دونوں دو کے ایک جیسے یہ ابو عبد عبدالرحمٰن السلامی ہے جو کباڑ طاوی میں سے یہ قبار... یہ ہے یہ تعبیع ہیں اور بڑے تعبیر میں سے یعنی طبقہ اولا میں سے ان کی کبعار صحابہ سے ملاقات ہوئی جیسا کہ وہ فرما رہے ہیں عثمان اتنے عفان سے ملے ہوئے تو عثمان سے جو صحابی تعبیع ملا وہ اس کے بعد تعبیم میں سے غریب ہے تو فرمایا ابو عبد بتایا ان لوگوں نے جو ہمیں قرآن پڑھاتے تھے کون پڑھاتے تھے ہمیں قرآن کا عثمان ابن عفان عبداللہ ابن مسعود کیا بتایا انہوں نے بغیر ہماین کے سوا بھی تو ہے عشا نہیں اصل میں جو عشر ہے نا یا اشراۃ اس کے اوپر جب آپ اس کے اوپر زبر آپ نے اس وقت لگانی ہے جب وہ جو معروف ہے وہ مزر سمجھا آیت ال کیا ہے, ہے تو عشرا سمجھاری؟ سمجھاری؟ یہ اس طرح پڑھیں گے کیا فرمایا کہ اذا من جب تک جو ان دس آیات میں علم و عمل ہے وہ سیکھ نہ لیتے تو عثمان فرما رہے اللہ نے وغیر کہ ہم دس آیات پڑھتے تھے دس آیات سے آگے نہیں بڑھتے تھے جب تک ان آیات میں جو علم و عمل ہے وہ سیکھنا ہے سیکھتے تھے تو پتا یہ چلا کہ گویا اللہ کے نبی تمام معنی یا قرآن کیا کرتے تھے دلیل مطلب جو لغت میں ہے نا لغت میں کیوں کا سوال ہوئی اگر آپ کہیں فائروں کیوں کیوں تو آپ میں کچھ نہیں کہہ سکتا میں گاؤں میں بھائی عرب ایسے ہی کہتے ہیں کیا کہیں آپ بجے منسوخ کریں تو جو علوم اسکرا پر مبنی ہوتے ہیں اس میں لمع کا سوال نہیں ہوتا اس چکرا کا مطلب کیا ہوتا ہے جو دیکھ کے بڑا یعنی حکمت ہوگی یقیناً ہوگی حکمت یعنی حکمت ہے نا سب یعنی آپ یوں کہیں سکون کمزور ہوتا ہے اس کے بعد کثرہ ہوتا ہے اس کے بعد پتہ ہوتا ہے تو مرگ جو کہ کبھی ہے زیادہ عورت سے تو اس کے لیے جو ہے وہ وہ حرکت آئے گی جس میں قوت ہے اور عورت کے لیے سکون ہے حکمت لاج کر لی فوری چاہیے ورنہ یہ ہے نہیں کہ حکمت ہو وہ سکتا ہے کوئی حکمتوں ہو صرف اس طرح استعمال یعنی کیا اس میں حکمت نکالیں گے ہونا ہے اس ہونا ہے اب کہیں کہ الٹا بھی ہوتا تو ہم یہی قواعد پڑ رہے ہوتے ہیں کہ فائر منسوخ ہوتا ہے اور مقبول جو ہے وہ مرفو ہوتا ہے پھر بھی ہمیں کوئی ٹینشن نہ ہوتی اس میں اسی طرح عربی چل رہی ہوتی ہے لیکن بہرحال جب عربوں نے اس طرح بولی تو ہم بھی اس طرح بولتے ہیں ابھی آپ بھی دیکھیں اردو کے کیسے قوائد ہو گے جو آپ سے پوچھ لیا جائے کہ وہی پنکھا گھوم رہا ہے اور گاڑی چل رہی اس میں کیا فرق ہے دونوں میں اور اسی طرح بھی اور جو ہے مزرک ہونے سے قواعد ہی نہیں ہے اردو نہیں ہے نا تو پھر کیوں بولتے ہیں سوال نہیں کر سکتے ہو گئے چلا کہ جب نہیں بنائی اس پر غور کر لیجیے سائنس اللہ تعالیٰ نے بنائے یعنی سائنس سے برادے اللہ نے کائنات بنائی سائنس کائنات کو تو نہیں کہتا سائنس تو کائنات کے ایک خاص قسم کے مشاہدے جس کے پیچھے خاص قسم کا ارادہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں ابزرویشن آف نیچر کچھ بھی نہیں ہوتا ابزرویشن تو کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابزرویشن کر رہے تھے کائنات کی صحابہ کر رہے تھے تو کبھی کسی نے کہا کہ وہ سائنس بنا رہے تھے یا سائنسی عبوم کا ادا کر رہے تھے تو ان کا علم سائنس نہیں تھا آج کہتے ہیں کہ رینسانس شروع ہوا سترہویں صدی میں اس کے بعد سائنٹیفک اور انڈسٹریل ریولوشن آیا تو یہ ہوا تو سائنس پیدا ہو گئی تو سائنس تو کبھی کرو یہ تو وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ابزرویشن آف نیچر تو حضرت عدم بھی کر رہے تھے لیکن کسی نے نہیں کہا کہ حضرت آدم سائنٹسٹ ٹھیک <laughs> تو پتہ ہی چلا کہ سائنس صرف مشاہدے کو نہیں کہتے سائنس ایک خاص قسم کے مشاہدے کو کہتے ہیں اور جو فلاسفرز آف سائنس ہیں ان کا اس پر اتفاق ہے کہ جو ہمیں بتایا جاتا تھا نا کہ سائنٹیفک میتھڈ آف ریسرچ ہوتا ہے جو ہم چھوٹی موٹی کتابوں میں بائیولوجی اور اس طرح کتابوں میں پڑھتے تھے وہ سب فضول بات ہیں اس میں کہتے تھے کہ ایک آبزرویشن ہوتی ہے آبزرویشن جو ہے وہ بالکل ان بایسڈ میں ہوتی کوئی ان بائسڈ آبزرویشن کا وجود دنیا میں نہیں ہے یعنی کوئی سائنسدان ایسا نہیں ہے کہ جو اس طریقے پر غیر جانب دارانہ مشاہدہ کائنات کا کریں ہمیشہ پہلے سے ایک میٹافزیکل سسٹم موجود ہوگا کوئی ورلڈ ویو ہوگا جس کے تابع ہو کر آپ مشاہدہ کریں گے تو محض ایسا مشاہدہ نہ نہیں ہے اس کے تحت مشاہدہ کا نام ٹھیک اب وہ کوشچنبل چیز ہوگی اور وہی آپ کے مشاہدے کی جہت کو طے کر رہی ہوگی بھی یہ ایک سانی سی بات ہے بتانے کہا تھا صحابہ کہ ہم پھر علموں عمل اور قرآن سب ایک ساتھ سیکھتے یعنی تھے مطلب ہے کہ ہم قرآن کے الفاظ الگ نہیں سیکھتے تھے الفاظ بھی سیکھتے اسی وقت جو اس کے اندر معنی ہے اور جو عمل ہے وہ بھی سیکھا رہی بتا رہے ہیں. اس پہ رہتے تھے وہ؟ حفظ بہت تک ایک ہی سورت حفظ کرتے تھے کہ میں آ... بکیت کا حادثہ تو بڑا کبھی تھا حفظ حفظ بات تو جو شخص پڑھ لیتا تھا سورہ بکرا سور عمران تو وہ ہمارے نگاہ میں بڑا عظیم شخص اسی سے جلیل ہے ٹھیک ہے کیا کسی کا وآقام ابن عمر, عمر, وآقام ابن عمر مالک. کئی سال تک حفظ اور بعض لوگوں نے کہا کہ آٹھ سال تک, تک کرتا رہے جیسا کہ امام مالک علی رحمان نے یہ بات ذکر کی اچھا آپ سمجھ رہے ہیں کہ ترتیب کیا ہے کوئے انہیں تینیہ علی الرحمہ اپنا یہ مقدمہ ثابت کرنے کے لئے کہ اللہ کے نبی نے الفاظ قرآن کے معانی بھی بتائے ہیں اس طرح الفاظ بتائے ہیں یہ ساری نبایات لے کر آئے ہیں کہ ان سے کیا بتا چلا کہ الصحابہ کانو یتعلمون العلم والعمل معن فی زمن النبی صلی اللہ علیہ وسلم و کانو لا یتجاوزون الآیت اللہ تی تعلموہ حتی یتعلمو ما فیہ من العلم والعمل معن ٹھیک ہے فتح الم القانا جلی تو یہ دلیل ہے یہ دلیل جس کا کیا, کیا یہ باتیں دوسروں کو نہیں معلوم تھی یہ یقینا معلوم تھی لیکن وہ کچھ اور اینگل سے بتا وہ بھی ہم دیکھ لیتے wow. okay. پھر اس کے بعد کہتے ہیں دیکھو یہ تو ہو گئی نقلی دلیل اب ایک اور نقلی دلیل لا کر استدال کریں گے وہ جو بھی کتاب نازل ہوتی تدبر کے لیے ہوتی ان قال، كتاب میں تدبر فهم معنی کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ بارہ صحابہ کو تربیب دے رہے تدبر کرو،, کرو،, تدبر کرو تو کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ تدبر بھی کر رہے ہوں اور اہم معانی حاصل نہ کرتا ہوں لہالہ ثابت یہ ہوا کہ صحابہ کا ذبور کرتے تھے اور دبور کرتے تھے تو اہم معانی انہیں حاصل تھا اس سے یہ پتہ جدا کہ اللہ کے نحیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے معانی کا بھی دیا اتو ماضی وکذلک تعالی اِنَّا اَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًا لَعَلْ لَكُمْ تَعْمِلُونَ وَعَقْلُ الْكَلَامِ مُتَضَمِّ کلام کو سمجھنا متضمن ہے اس کے فہم کے تو کیفا بدون اس کے بعد یہ جو اگلی بات کہنے جا رہے ہیں نا یہ وَمِنَ الْمَعْلُومِ أَنَّ كُلَّ كَلَامٍ فَالْمَقْصُودُ دُونَ مجرد ہے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ یہ بات معلوم ہے کہ ہر کلام میں اصل مقصود جو ہے اس کے معنی کا فہم ہوتا ہے نہ کہ مجرت الفاظ کا تو قرآن بھی اولا ہے کہ اس میں بھی ایسے ہی بات ہی اس بات میں وہ کچھ مسائل ہو سکتے ہیں یعنی اس میں اگر آپ غور کریں تو جو قرآن فہمی کی دعوتیں ہوتی ہیں یعنی کسی بھی زمانے میں جیسے ہماری صدی میں بھی ہندوستان میں بھی اور بہت سے لوگوں نے خاص طور پہ جن کو ہوا کہ قرآن قرآن کی طرف ہونا چاہیے قرآن ہوجو غیر القرآن جیسے ہم کہتے ہیں قرآن کی طرف ہوجو تو کئی طرح ان پر ایک منحج غالب آ جاتا ہے وہ یہ والا منہج ہے کہ کلام کا اصل مقصود کیا ہے فہمان یا جب الفاظ تو مقصود نہیں ہوتے اچھا اتنے دہمی احمد یا دلیل قائم کی ہے کہ پھر قرآن میں بھی بال ایسا ہونا چاہیے یعنی اگر بشر کے کلام میں اصل مقصود فہم معنی ہے مجرد الفاظ نہیں ہے تو اللہ کے کلام میں بھی بال اولا ایسا ہونا چاہیے کہ وہاں بھی اصل مقصود فہم معنی ہو مجرد الفاظ نہ ہو کس طرح سمجھ رہے ہیں نا صحیح سلاتا ہاں اس میں مسائل ہیں یعنی جو میں اصل میں دیکھیں جو بھی اگر کوئی نفر ہو رہا ہے تو وہ کوئی میرا نفر نہیں ہے جو علم تو دیکھیں میں بتانے جا رہا تھا کہ جو فہم قرآن کی تحریکیں چلی جیسے ہندوستان میں بھی ان میں بھی ایک چیز یہ غالب آ گئی کہ دیکھو قرآن میں اصل مقصود اس کو سمجھنا ہے ہر بات یعنی اصل مقصود کیا ہے یہاں تک کہ ایک انتہائی قول اب نے آپ کو بتایا تھا وہ علامہ جویل احمد غامی صاحب کا ہے کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ اگر قرآن پڑھنے کا ایک مختصر ٹائم ہو تو اس میں ترجمہ پڑھ لیا کریں یا قرآن کی تلاوت کریں انہوں نے کہا اصل مقصود تو ترجمہ یا صرف ترجمہ پڑھ لیا یعنی یہ ان ڈائریکٹ میں نے ایک سوال کر لیا تو یہ سا, یہ جو قول برامد ہوا ہے یہ اصل کس نظریے سے برامد ہوتا ہے کہ قرآن کا اصل مقصود کیا ہے فہم ہے الفاظ اصل مقصود نہیں ہے اچھا اس میں ہوا کیا کہ اس میں جیسے ابن کے دینی علیہ فرما نے یہاں کیا کہ کلام اللہ کو کلام بشر پر قیاس کیا ہے کلام اللہ کو کلام بشر پر قیاس نہیں کیا جا سکتا قرآن کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن نظماً اور مانن یعنی و لفظ اللہ کا کلام ہے اگر اصل مقصود صرف معنی ہو قرآن سے ٹھیک ہے تو قرآن مجید معنی کی شکل میں بھی نازل ہو سکتا تھا جیسا کہ احادیث نبویہ ہے جن کی تلاوت نہیں ہوتی وہ معنی سارے کے سارے کہاں سے آئے اللہ سبحانہ ہوتا ہے نا کی طرف سے یعنی احادیث میں بھی ہم یہ مانتے ہیں کہ بھئی اس کی ہم تلاوت کر کے قرآن مجید کی ایک صفت کیا ہے الم تعداد کی تلاوت ہی, ہی کہ قرآن کی صفت کیا ہے جس کی تلاوت مجرد الفاظ کی تلاوت عبادت کرتا ہے آپ پڑھیں گے اس کا پڑھنا عبادت ہے لیکن مجرد پڑھنا عبادت نہیں ہے جب آپ کی نیت کی وجہ سے وہ کام عبادت ہوا قرآن مجرد آپ پڑھے میں اس عبادت ہے کیونکہ اللہ کے کی الفاظ پڑھنا ہے سمجھائیے گا تو قرآن مجید لفظ یعنی و بادن یعنی نظم و بادن ٹھیک ہے تو قرآن مجید کے معنی فی نفسی ہی مقصود ہیں لیکن اس کے الفاظ بھی فی نفسی ہی مقصود ہیں فی نفسی اسی لیے آپ دیکھیں قرآن مجید میں کیا کہا یتبو علم آیات ہی الگ ہے تلاوت آیات کیا ہوتی ہے تلاوت الفاظ قرآن اور تعلیم کتاب و حکمت الگ شاعر ہے ٹھیک ہے تو وہ اللہ کے نبی کے جو وظاہط ہیں اس میں محض تعلیم کتاب و حکمت نہیں ہے یتو علیہم آیاتی یہ الگ ہے اور یوزی وہی والمت اور عجیب بات ہے تلاوت قرآن کے بعد آیا ہے تسکیہ جس سے محسوس یہ ہوتا ہے کہ الفاظ قرآن کا تسکیے میں خوب عمل قلع ہے اور پھر تعلیم کتاب و حکمت کا بیان تو قرآن مجید کا لفظ بھی موجوزہ ہے کیونکہ یہ اللہ سبحانہ و مطالعہ کی طرف سے ہے اور قرآن مجید کے لفظ میں بھی تاثیر ہے چاہے اس کا فہم حاصل ہو یا نہ ہو سمجھا لیے کہ یہ بات طے ہے امت کے ہاں لہٰذا کئی دفعہ جب پرانے مجید کو سمجھنے کا ایک شور وقع و... و... و... ہوتا ہے تو اس میں یہ بات ذرا پیشے بسیں پش چلی جاتی ہے کہ بھائی پرانے مجید کے الفاظ ہاں ہیں لیکن اصل کام تو سمجھنا ہے تم سمجھ نہیں آئے تلاوت بھی اچھی بات ہے مخصوص ہوگی لیکن بہرحال اصل تلاوت وہ مقصود ہے جس میں آپ سمجھ کے کھائیں تو یہ ان افوام کے کچھ خطرناک نتائج نہیں کرتے تو قرآن مجید اولا ہے اس بات اولا نہیں ہے کیونکہ بشر کا کلام موجز نہیں ہوتا قرآن مجید موجز اور عجیب بات ہے کہ علماء نے کہا کہ قرآن مجید موجز ہے نا تو کیا توجر نہیں تھی تو اس کو چیلنج کے ساتھ پیش نہیں کیا اس کو چیلنج کے ساتھ پیش کر دیا قرآن مجید کو تو مانی تو وہاں بھی اللہ کی طرف سے تھے مانی یہاں بھی اللہ کی طرف سے نہ مانی وہاں کوئی بچہ لے کر آ سکتا تھا نہ مانی یہاں لے کر آ سکتا لیکن یہ اضافی بات کیا تھی کہ ابو بکر ابن العربی علیہ الرحمٰن کی کتاب اعجاز القرآن اس میں یہ بات بتائی کہ اصل فرق یہ پڑ رہا ہے کہ یہاں لفظ کو موضرہ بنا کے پیش کیے سمجھ ورنہ معنی تو اللہ کی ہر بہی میں اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں جو حدیث کے اندر مانی ہے وہ بھی کوئی بشر نہیں لا سکتا یہ بہت زیب میں لگے اگر آپ کہیں گے نا کہ قرآن محیط موضرہ مانی کے اعتبار سے اس کا مطلب ہے جو اللہ کے نبی بتا رہے ہیں وہ بشت لا سکتا ہے تو اللہ کے نبی سے اصل جو آکان دے رہے ہیں تہارت کے شریعت کے فرق کے بے و شرح کے جو شریعت آپ دے رہے ہیں یعنی آپ کے اکثر شریعت تو آپ کو حدیث سے ملیے ہے تو کیا اس کو لانے پر کوئی بشت فاطر وہ بھی اللہ کی طرف سے وہ بھی وہ بھی معانی اللہ کی طرف سے تو پھر قرآن وجید اور اس میں فرق کیا ہے قرآن مجید کے لفظ بوجھ ہے اور قرآن مرید کے لفظ لانے پر بھی کوئی اور شخص قادر نہیں ہے قرآن کے لفظ کے اندر جو تاثیر ہے وہ تاثیر بھی کسی اور کے لفظ میں نہیں ہے یہ سب باتیں قرآن کے اندر مجھے لہٰذا یہ کہنا کہ فل قرآن اول بھی تو قرآن بھی بالولہ ایسا ہونا چاہیے قیاس ہم کہتے ہیں اس کو منطق میں قیاس فارغ فارق یہ قیاس تو ہے لیکن قیاسمان فارغ ہے یعنی ایک بہت بڑا فرق ملحوظ ہے بشر اور خدا کے کلام میں جو یہاں ملحوظ خاطر نہیں رکھا گیا تو یہ ذہن میں رکھیے کہ قرآن مجید کا فہم فی نفسی ہی مقصود ہے اور قرآن مجید کے لفظ سے جوڑنا اور لفظ کا لفظ کی تلاوت اور لفظ کو صحیح طریقے پر پڑھنا یہ فیل لفظ ہی مقصود ہے الگ الگ مقصود ہے یہ نہیں کہہ سکتے آپ کہ لفظ صرف معنی کے لیے مقصود ہے اللہ کے کلام میں ایسا نہیں ہے ٹھیک ہے اور اللہ سبحانہ وہ کے کلام میں کیا ہے اللہ معنیٰ کا لفظ بڑا ہے معنی چھوٹا ہے ہماری نسبت سے اور اللہ کی نسبت سے معنی بڑا ہے لفظ مطلب ہے سر ہاں بالکل یعنی ہم قرآن سے جتنا بھی معنی برآمد کریں گے استعمال کریں گے نکالیں گے قرآن کے الفاظ میں مزید کی گنجائش رہے گی جیسا ہم نے پڑھا اشروم احبول اولادا تمقبی آجا ابو تو ہماری نسبت سے کیا ہے لفظ بڑا ہے کیونکہ ہم کبھی بھی لفظ کو ایکزاسٹ نہیں کر سکیں گے کہ ہم کہیں گے لفظ سے جو تھا چوتھا نکالیے اب کچھ نہیں رہے گا سمجھا لیے لیکن ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا یعنی ممکن ہی نہیں ہے اور با کیوں باقی اللہ صبح لیکن لفظ چونکہ لفظ ہوتا ہے وہ غروب سے بنا ہے وہ محدود ہے اور اللہ نے جس پہ معنی رکھے وہ لامحدود ہے لیکن یہ کس کی نسبت سے ہے اللہ کی نسبت سے ہم جتنے بھی معنی نکالیں گے لفظ میں وزیر گنجائش رہے گی نا تو ہماری نسبت سے لفظ بڑھا کہ معنی بڑھا لفظ بڑھا اسی لیے قرآن مجید کے لفظ سے جڑنے کی بہت سخت ضرورت ہے یعنی یہ میں نے کئی دفعہ بیان کی ہے مختلف اس میں کچھ تفصیل سے بھی کہیں بیان کیے لیکن یہ بہت ضروری کام ہے کہ آپ لفظ سے جڑیں معنی سے الگ جڑیں لفظ سے الگ جڑنا لفظ سے جڑنا کیا ہے جو لفظ سے جڑنے کے علوم میں ہم نے حاصل کریں سب سے پہلا علم جو سب پر واجب ہے وہ علم تجوید ہے وہ لفظ پڑھنے کا طریقہ ہے یعنی علم تجوید کیا ہے اس کا معنی زیادہ تعلق ہے کوئی تعلق نہیں سیدھی سی بات ہے کوئی تعلق نہیں آپ لوگ کو موٹا پڑھ رہے ہیں یا پتلا پڑھ رہے ہیں یا مخرج سے نکل رہا ہے نہیں نکل رہا ہے کیا فرق پڑتا ہے اصل مقصود کو معنی ہے اگر آپ کہیں کہ اصل مقصود کیا ہوتا ہے معنی ہوتے ہیں تو میں جیسے ملدی لفظ کو پڑھنا آپ کہیں گے نہیں وہ تو حرام ہو جائے گا کچھ لہنے دہی ہے کچھ لہنے خفی کھپیے تو انہیں لفظ کو ٹھیک پڑھنا اور لفظ کو ٹھیک پڑھنے کا علم جو ہے وہ علم پھر لفظ کو کیسے کیسے پڑھا گیا وہ علم ٹھیک یہ سب علوم جو ہے وہ لفظ کے ساتھ جڑے ہوئے معنی کے ساتھ ہی جڑے ہوئے پھر اس کے بعد لفظ ہی سے جڑنا علم لغت ہے اگر جو اس میں معنی بھی آ جاتا ہے لیکن لفظ کو ایکسپلور کرنے کے لیے علم لغت جو ہے اور پھر علم بلاغت یہ سب یہ سب لفظ ہیں لہذا آپ یعنی لفظ کو نہ سمجھیں لفظ کو بہت بڑی ہے پرانی مجید پہ اور لفظ کی جو تاثیر ہے انسانی نفس وہ لفظ کی اگر آپ بحث سنیں اور زیادہ اپنے دماغ کو حرکت نہ بھی دے تو اس کی جو تاثیر انسانی قلب پر ہے کیونکہ وہ اللہ کا کلام ہے وہ کسی اور کی تاثیر نہیں ہو سکتی وہ تاثیر فہم پر منحصر نہیں ہے وہ فہم کے برائے دور ہے تو لہٰذا یہ سب باتیں جان جاننا ہیں ٹھیک ہے نہیں نہیں نہیں نہیں اللہ کی نسبت سے آپ کہہ رہے ہیں یعنی اللہ نے الفاظ مقصد کو بتانے کے لیے بھیجے ہیں یہ یہ تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ نہیں ہے یہ ہمارے الفاظ ہوتے ہیں میں کہہ رہا ہوں اللہ نے اللہ سبحان وطالعہ میں جو الفاظ بھیجے ہیں وہ ایک مقصد لے کر آ رہے ہیں لیکن وہ جو الفاظ ہیں وہ فی نفشی مقصد ہے یعنی الفاظ ہمارے کلام میں محض وسیلہ ہوتے ہیں اللہ کے کلام میں لفظ بھی مقصد ہے کیونکہ وہ موسلا ہے سمجھا رہی ہے اب مثال کے طور پہ حدیث کی روایت بالمانہ کے اکثر محدثین مقائد ہیں ٹھیک ہے ठीके? یعنی وہ شخص کے جو لغت جانتا ہے وہ حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت کر سکتا ہے بالمانا الفاظ آگے پیچھے بھی ہونے مانا قرآن مجید کی روایت بالانا کیا ہے جائے? حرام ہے نا وہ تو تحریف ہو گئے ٹھیک ہے یعنی قرآن مجید کی روایت بل مانا قرآن مجید کے الفاظ جیسے الفاظ ہیں ویسے بیان کرنا ہے. اپنی طرف سے آپ عربی جانتے ہیں توڑے پیچھے کر کے بیان کر کے جائز نہیں ہوتا تو پتہ کیا چل رہا ہے یہاں فی نفسی الفاظ بھی مقصود ہیں حدیث میں فی نفسی الفاظ مقصود نہیں ہیں وہاں کیا مقصود ہے معنی موجود ہے لہذا وہاں کیا جائز ہے روایت بالمانہ جائز ہے پرانے مجید میں روایت بالمانہ تحریف شمار ہوتی ہے اور ہے اس لیے کہ یہاں لفظ موجودہ ہے اور کبھی آپ غور کریں نہ یعنی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آ کے پرانی مزید کی تلاوت شروع کی اور مشرقی نے مکہ کو ٹینشن پڑ گئی ہے جو سنتا ہے وہ اسی کا گردیدہ پڑتا ہے اور یہ اس کے دل کو اپنی طرف ہے وہاں اصل مسئلہ معنی کا تھا یا بھی الفاظ کی تاثیر کا تھا اصل مسئلہ الفاظ کی تاثیر کا تھا معنی تھے جو متاثر کرتے تھے لیکن الفاظ جس میں مصروف پن تھے وہ انسان کو بالکل اپنی طرف جزب کر لیتے اور وہ کہتے تھے قرآن سننا نہیں لہٰذرآ جب یہ پڑھا جائے نا تو خوب لح مچایا کرو غلغا مچایا کرو یا اللہ کو تبلی کو تاکہ تم ہی غالب ہو اگر تم نہ بولو تو پڑھا جانا چاہے گا قرآن تمہارے کاروں پہ چلا گیا تو کیا ہوگا تم مغلوب ہو جاؤ ٹھیک ہے تو ابھی ایک بہت زیادہ مسئلہ مانی کا تھا کوئی مانی ہے الفاظ بھی بول رہے لیکن اصل جو چیلنج کیا جا رہا ہے وہ الفاظ کا تھا مانی کا نہیں تھا ٹھیک ہے اور اتنا معنی تو ہر کلام میں اللہ کے چیلنج وہ آتے ہیں بس جائے تو لہٰذا وہ سننے نہیں دیتے تھے کہ بھائی سننا نہ جو سن کے آ جاتا تھا جہل وغیرہ اور اخداس اور شرعی وغیرہ تین تین باتیں سنتے تھے جا کے وہ کیا سننے جا رہے تھے اس قرآن مجید اس کی حلاوت اور اس کی تاثیر اور توفیل اتنے امن اور بڑے شاعر تھے وہ آئے ان کے بھی کان بن کرا دیے مجھے خبردار قرآن پھر ایک انہوں نے سوچا کہ میں تو ایک عقل بند آتی ہے سن لیتا ہوں کیا مسئلہ سمجھ آ جائے کہ یہ کیا ہے سن لیا مسلمان کو میرا بھی بس قرآن ہوتے ہوتے رہ گیا ابو جہل اس کو اچک کے لے گیا ورنہ مسلمان کونے لگا قرآن سے بالکل محبوط ہو کے آ گیا جب ابو جہل نے کہا کہ وہ چہرہ لے کر نہیں آیا جو چہرہ لے کر گیا کیونکہ نفسیات کا علم تھا اسے بھی ہمارے لیے یہ فصاحت و بلاغت کو اپریشیٹ کرنا ہمارے لیے ممکن نہیں اور ہو سکتا ہے ممکن ہو جائے اگر آپ بہت ہی کوئی کمال کی صدر مصطفی سازی کرافی جیسے ادیب بن جائے تو واقعی آپ بتا سکیں گے قرآن میں کیا ہے مصطفہ صادقہ رافی مصر کے بہت بڑے ادیب شاید, شاید سب سے بڑے ادیب ان کی انہوں نے بھی ایک کتاب لکھی اعزاز اللہ انہوں نے بتایا لیکن کہا کہ جہاں تک لفظ کی یعنی صحیح لفظ پڑھا جائے صحیح کراعت اور صحیح لہجے کے ساتھ اس کی جو تاثیر ہے وہ سب محسوس کر سکتے یعنی کلام اللہ کی تاثیر بھی ہے نا ایک تو ہے اس کا لفظ کے اعتبار سے نظم کے اعتبار سے تلاوت کے اعتبار سے مذلہ ہوگا یقیناً ہم ایز اے زبان نہیں ہیں اور ہم فصیح اور بلیغ نہیں ہیں تو ہم اپریشیٹ اس کو اس طرح نہیں کر سکتے لیکن تاثیر کو ہم محسوس کر سکتے ہیں اور میں صاحبِ لغت نہیں ہوں اور مجھے نہیں پتا لیکن اگر مجھے چھوٹی موٹی عربی آتی ہے اور میں کسی ایسے کو پڑھتا ہوں کہ جو واقعی جانتا ہے اور پھر وہ بیان کرے تو میں اپریشیٹ بھی کر لیتا ہوں یعنی وہ میں نہیں کر سک ہوتا وہ مجھے کوئی دکھا رہا ہوتا ہے سمجھا یعنی آپ محضر المجیز کو پڑھیں گے یا پشاد کو پڑھیں گے آپ تو نہیں لیکن آپ پڑھنے کے بعد اب محسوس ہوگا کہ اس میں بہت کچھ ہے عیسائی میں جو میں نے پہلے نہیں دیکھا تھا وہ اپریشیٹ اس طرح ہو سکتا ہے ہمارے لیے کہ ہم چھوٹی موٹی کچھ جان لیں کچھ تو ہم ایسی چیزیں پڑھ کے دیکھیں تو کم از کم جاننے والوں کو جنہوں نے اپریشیٹ کیا ہے بلاوت اور فساعت قرآن کو اس ان کو پڑھنے کے بعد کچھ محسوس کر سکے لیکن تاثیر سب کے لیے برابر ہے ہاں لیکن اس رحمان کے حوالے سے نہ جگہ وہ کچھ لوگوں کو پہلے پی ٹی ای پہ آیا کرتا تھا رحمان پڑھے جاتے تھے لوگ سر جگا کے بیٹھے ہوتے تھے پھر سب کا था ہوتا تھا دیکھا دوں گی آپ کو صداقت قاری صداقت حسین صاحب پڑھتے تھے اس کے بعد لوگ سر جگا کے بیٹھ جاتے تھے پھر اس کے بعد سب کا انٹرویو کرتا تھا سب کو بتانا پڑتا تھا کہ مجھے کیا نظر آیا یہ حال باتیں ہمیں اب کرنا چاہیے یا ہو گئے ہوں گے لیکن اس میں پھر بہت مسائل لگے تھے جب ہمیں سامنے بیٹھے ہیں اور انٹرویوز بھی ہو رہے ہیں اور پھر وہ بتاتے ہیں جی سور رحمان میں ایسی تاثیر ہم نے دیکھے وہ تاثیر ہے خدا کے کلام میں کوئی شک نہیں ہے لیکن کئی دفعہ وہ تھوڑی ایگزیجریٹیڈ ہوتی ہے وہ مریضوں کے لیے جو ریمیڈی ہے نا وہ تو ایک تو ہے رکیا ایک ہے اچھی ریمیڈی ہوتی ہے وہ ابھی شروع ہوئی وہ ہمارا جو مسلم تھا نا اور مسلم اسپین نے جو زبردست قسم کی ترقیاں کی ہیں اس میں جو ساری ترقیاں تھیں وہ ضروری نہیں کہ ہم اس اسلامی روایت کریں لیکن مسلمانوں کی ترقی تھی اس میں یہ تھا کہ تیسری صدی میں وہاں میوزک تھیراپی کے ذریعے علاج ہوتا تھا اسپین میں اجلس میں اور باقاعدہ اس کے وہ موجود تھے بیمارستان یعنی ہاسپٹل ان کو فارسی سے لب جاتا اس کو بیمارستان کہتے ہیں ٹھیک قبرستان ہوتا تو بیمارستان بیماروں کی جگہ تو وہاں کیا ہوتا تھا وہاں میوزک تھیراپی سے لانا تھا یعنی مختلف وہ کہ آپ کو معلوم ہے یہ مقامات ہیں نا جو موسیقی کی الحان ہے ان پر مسلمانوں نے خصوصی پیمانڈ حاصل کی ہے یہاں تک کہ ہمارے جو بڑے بڑے فلاسفرس تھے جیسے فارابی ان کو موسیقی پر مطلب اس درجے کا تھا کہ وہ قادر ہوتے تھے مجلس میں خاص لہن کے ذریعے سب کو ہنسانا خاص لہن کے ذریعے سنانا اور پھر خاص لہن کے ذریعے سب کو آ, سوری را ہسانہ سلا تھا سب سلے یہاں تک کہ ان کے بارے میں آتا ہے وہ ایسی الحان بھی تھی کہ یعنی موبائل میں ایسی ساؤنڈ ویوس پیدا کرتے تھے کوئی بھی جو بھی آلات وغیرہ ہوتے تھے کہ جیسے کوئلے رکھیں تو خاص قسم کا بجلی بنائے کوئلے درد درد درد درد درد درد درد. تھے بھڑک جاتے تھے جو صحیح ہوتا یہ نتل ہوا ہے اس طرح اس قسم کی موسیقی میں کوئی تاثیر تھی پھر وہ بجانے کے لیے آگ بجانے کی ایک الگ موسیقی اتنا کمال حاصل کیا تھا جو جو جو. مسلمانوں نے اس پنے موسیقی میں نے نہیں دیکھی دیکھیے مشکل کتاب تھا لیکن فائبی کے حوالے سے جو بھی آپ کتاب پڑھیں گے اس میں یہ سب واقعات خرابی کو بہت کمال حاصل پھر میں بتا رہا ہوں کہ وہاں اسی طریقے پر مختلف الہان کے ذریعے جو آٹھ دس پندرہ بیس اس میں پھر مزید فروغات پیدا کی تو اس کے ذریعے علاج ہر قسم کے مرض کے لیے الگ لہن جیسے دوائی الگ ہوتی ہے لہن بھی اس کا الگ ہے تو یہ ایسی بات تھی تو اسی طرح جیسے قرآن اچھی طرح میں بھی, بھی اس کے اندر موسیقی کا پہلو پڑتا ہے نا اس میں کوئی شک نہیں کرتے ہمارے ہاں جو قرآن ہیں تو انہوں نے وہی مقامات حاصل کر کے اس کو قرآن بھی پڑھنے لکھا دی مصری قرآن وہ اسی طرح پڑھتے ہیں یعنی وہ الحان موسیقی کی ہوتی وہ مقامات ہوتے ہیں وہ شروع کریں گے مقام بیاتی سے پھر وہ سیکھا لے جائیں گے ہاں میں سب یہ مقامات الحان یہ اس زمانے میں موجود تھے اور علاج تو اس کے لیے تو یوں سمجھا اس کو لہذا قرآن مجید میں بھی ہے اس طرح لیکن علماء نے کہا اس میں اختلاف ہوا ان الحان کا قرآن مجید پڑھنے کے حوالے سے جیسے کسی کا لے اخبا ہے اور اس طرح کے علماء کو شفافیں ہیں وہ نہیں کہا جیسے سیکھ کر لہن پڑھنے کو وہ حرام کہتے ہیں ایک ہے کہ آپ جب بھی قرآن مجید پڑھیں گے تو کسی مقام پر پڑھ لاؤ گے چاہے آپ کا ارادہ ہو یا نہ ہو ٹھیک ہے کوئی نہ کوئی مکان پر کی ٹون جو ہے وہ سیٹ ہو جائیں گے وہ تو ٹھیک ہے وہ مل تو ایک ہے کہ آپ موسیقی سیکھیں اس لیے سے موسیقی کے اجھان سیکھیں اور اس پر پھر قرآن مریض پڑھنے کی کوشش کریں تو بہت سے علماء اس کی غربت کی طرف گئے ہیں اور کچھ علماء جو ہے وہ اس کی حلت کی طرف بھی گئے ہیں اگر لہنِ خفی اور لہنِ جلی دونوں سے بچیں یعنی موسیقی کی اس لہن کو پورا کرنے کے لیے جہاں لمبا نہیں کرنا وہاں لمبا کر دیا تو پھر یہ حرام ہے اگر آپ تجوید کا کوئی اصول نہیں توڑتے ٹھیک ہے اور پھر کسی لہن پر پڑھ لیتے تو حل ہو تو آج کل اسی مطلب پہ عمل ہوتا ہے کہ یہ لوگ مقامات وغیرہ سیکھتے ہیں اور پڑھتے ہیں یہ ہے خلاصہ تو اس کلام کو نا میرا غور سے دیکھیے اور پھر ابن تیمیہ علیمہ کا منحج عقیدے میں بھی ہے ٹھیک ہے وہ منحج اکثر جگہوں پر پیاس الخال قیمت محمود جس کی وجہ سے بہت سخت مسائل جو پیدا ہوئے من مسائل ترزی و دیکھیں یہاں کیا بات چل رہی ہے لكن القرآن كلام الله وكلام الله لا يقاس بكلام المخلوقين هنيئ اب دیکھیں اس کے بعد پھر وہی بات وہ طیاس کہہ رہا ہے وہ ايضا فالعاده تمنع ان يقرا قوم كتابا في فن من العلم ك والحساب ولا يستشرحوه فكيف بكلام الله الذي هو عصمتهم وبيه نجاتهم وسعادتهم وقيام دينهم ودنياهم کہیں کسی بھی فن میں جو کتاب پڑھی جاتی ہے تو عادت کیا ہے کہ بھائی کتاب پڑھیں گے طب کی ہو نصاب کی ہو تو اس کی شرح بھی سیکھیں گے نا یہ تشریحوں اس کی شرح حاصل کریں گے تو اللہ کے کلام کے ساتھ کیسے ایسے ہو سکتا ہے کہ بیدنی شرح اس کو سیکھ لیا جائے جس میں ان کی عصمت ہے نجات ہے سیادت ہے دین و دنیا کا قیام اس قرآن سے وابستہ ہے تو کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کے صرف الفاظ مخصوص ہو جائیں یا یا اس کا کہیں کہ الفاظ صرف معنی کے لیے مقصود ایسا تو ایسے ہی ہوگا نا معنی مقصود ہوتے ہیں اس میں پھر یہاں احتیاط کی غلطی ہے فلادوں قمر پھر وہ بات ہے کہ ان جبرا قمور کتابی فن فرمو نکل بل حسابی اس کو کلام اللہ پہ قیاس کر رہے ہیں کیونکہ ہمیشہ جو بھی ہوگی اور واقعی اس میں معنی ہوتے ہیں وہ الفاظ نہیں ہوتے گلا جیسے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ الفاظ کی نفسی مقصود ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اگر آپ کہیں کہ قرآن مجید کے الفاظ اس لیے مقصود ہیں کہ وہ مانی تک لے کر جاتے پھر بس تو اس موقف کے قائل نہیں ہے ویسے یہاں وہ بس بتانا ایک زور دے رہے ہیں لیکن اس طرح کی باتوں سے بعد میں جو ٹرینڈز پیدا ہوئے ہیں نا ان ٹرینڈز کی نفی کے لیے میں یہ باتیں کر رہا ہوں جس کو ہم اس کو جھیل میں یعنی ہمارے ہاں یہ ٹرینڈز موجود ہیں جس میں کہا جائے گا کہ قرآن کی تلاوت کا فائدہ نہیں ہے اصل مقصد اس کو سمجھنا ہے قرآن سے دماغی تعلق اصل ہوتا ہے قلتی تعلق کا سمجھنا جو انسانی شاعری ہوتی ہے اس کے اندر شاعر جو ہے وہ الفاظ کو ہی لفظ بھی مضبوط مانتا ہے یعنی وہ کہتا ہے کہ مانی ہمر نکالنا ہے تو لیکن یہ کہ اس میں لفظ بھی مضبوط ہے مطلب یہ ایک وہ چھوٹی سی کمپن ہے کہ دفعہ کہنے کے دفعہ انسانی کلام میں بھی دفعہ شاعر جو ہے وہ بہت تازو ہوتے ہیں اس کے ہمارے الفاظ جو بڑی خاص ہے ہاں بس بات اپنی بالکل دور سے لیکن پھر وہی بات ہوتی ہے کہ کیا کلام بولتے ہیں اور ان کا مقصود کلام کا ظاہری حصن ہوتا ہے معانی کی بلندی ضروری نہیں ہوتی اور قرآر کیا ہے کہ اس میں یعنی دونوں اپنی ایکسٹریم اور ٹاپ کا ہے اس میں یہ نہیں ہے کہ کسی شعری ضرورت کی وجہ سے معنی میں کمپرومائز کر کے یہ نہیں ہو سکتا قرآن آپ نے اردو القرآن کتاب پڑھنی شروع کر دی اردو قرآن میں نے کمپلسری اردو بازار سے کوئی مل جل کے منوا لے اس میں صبر کی بحث الگ سے موجود ہے اسی لیے میں پڑھنے میں کہا ٹھیک یعنی اس میں وہ تفصیل سے وہ بحث موجود ہے کہ مراد ہے کیا اخبار لے لیں وہ کتاب نازیمند خرید لیں اور وہ کمپلسری ہے علوم قرآن شروع سے لے کر آخر تک پڑھنا تاکہ وہ علوم قرآن مختلف جو ہے وہ آپ پڑھ رہے ہیں کیونکہ وہ لکھی اس طرح گئی ہے پڑھنے کے لیے یعنی آسان پہل ہے ٹھیک تو آپ کچھ نے مجھے وہ فاطر اور فاصل کا مطلب نہیں بتایا مجھے آپ نے نیچے سے لائبریری میں مختلف قرآن میں سے دیکھنا آپ نے میرے سے پوچھا نا تو وہ تو آپ نے مجھے بتایا بتائیے موضوعات ہیں فوج القبیر علوم الفرآن اس طرح کی کتاب نہیں ہے بلکہ شاہی تھا انتخابی ہے انسان وہ بتایا وہ دے اثر کرے مثلا اثر ہوتا ہے وہ کے چھکے سے اربط پھصدت بطق یہ ماسک کے ذریعے کھجور اپنی چھلکے سے باہر نکلتی ہے نا اتموسفیر میں مطلب باہر نکلتا کہتے ہیں پھصدت ہیں دوسرا انسان اسی کے اور پھر اکثر اور فطرت دونوں کی خلافی کرتا ہے اکثر کی اگر غور کرے تو شیرا خدمت اگر وہ کرے تو کو تب بھی تو دونوں جاتا ہے کو کرتا ہے کو کرتا ہے ٹھیک موسکبات فرماتين ولہذا كان النزاع كان النزاع بين الصحابة في تفسير القرآن قليلا جدا وهو إن... وإن كان في التالعين أكثر منه في الصحابة فهو قليل من نسبة إلى من بعد وكلما كان العصر أشرف كان الاجتماع والائتلاف والعلم والبيان فيه أكثر تک کہتے ہیں دیکھو اسی یہی وجہ ہے کہ صحابہ میں تفسیر قرآن میں اختلاف اور نظام بہت تھوڑا تھا اگرچہ تعلیم کے زمانے میں صحابہ سے تو زیادہ ہے لیکن بعد میں آنے والوں کی نسبت سے وہ بھی تھوڑا ہے اور جتنا زمانہ اشرف ہوتا ہے اتنا ہی اجتماع اور باہمی الفت اور علم و بیان اکثر ہوتا ہے کہ یعنی اشرف زمانے کون سے ہیں وہی ہیں خیر الناس کرنی ثم الدین یلون ثم الدین یرو نہ تو جیسے علماء نے مثال دی ہے نا کہ جو پیرامڈ ہوتا ہے احرام ہے اس میں جیسے آپ یہ نقطہ ہیں جہاں سب کچھ جمع ہے جیسے جیسے وہاں سے دور ہوتے چلے جائیں گے یہ دائرہ اختلاف کا بڑھتا چلا جائے گا اور جتنا جتنا آپ اس زمانے کے قریب ہوتے چلے جائیں گے اختلاف کا دائرہ چھوٹا رہ جائے تو یہ بتانا جا رہے ہیں اس صحابہ میں سب سے کم اختلاف ہے تعلیم میں اس سے تھوڑا زیادہ ہے بعد بار بالوں کی نسبت کم ہے اور جیسے جیسے اثر دور ہوتا چلا جاتا ہے آگے نکلتا چلا جاتا ہے اختلاف اور جو اختلاف ہیں وہ بڑھتا چلا جاتا ہے اس میں کوئی شک نہیں اور اگر ہم اس وقت دیکھیں تو ہم سب سے دور اس زمانے سے جو اشرف ترین زمانہ ہے تو اختلاف اور اختراع کی بھی کثرت ہے اور اختلاف کی کرنی ہے باہمی الفت اور محبت اس میں کوئی شک نہیں ہے شاعری بات ہے اور بالکل درست بات ہے ممین طینق جمیسیر تعبین میں سے کچھ ایسے تھے कुछ ऐसे थे تمام تفصیل صحابت سے حاصل کی ہے جیسا کہ امام مجاہد ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھائی میں نے مصحف को ابن عباس पर पेश किया हर آیت पर روکتا था और سوال کرتا ہر آیت کا رک کے سوال کرتا ہوں تو گویا پھر اختشاعد کیا ہے گویا حضرت عبداللہ عباس کو بھی ہر آیت کا الگ الگ علم حاصل تھا تو لہذا سیدنا جو مجاہد ہیں مجاہد ابن جبر وہ سیدنا عبداللہ عباس سے ہر آیت پر سوال کر رہا, رہا ہے یہ سب سے بڑے شاگرد ہیں ان ہم جب مدرسہ مکہ دیکھیں گے تفسیر میں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ عبداللہ ادن عباس رضی اللہ تعالیٰ عموہ کی طرف نسبت ہے اس مدرسہ تفسیر کی اور ان کے جو سب سے عجب اور اعظم شاگرد ہیں وہ مجاہد ابن ہیں لہذا آپ آگے دیکھیں کہ حضرت صوری کا کیا قول کرتے ہیں جب مجاہد سے کوئی تفسیر تمہیں مل جائے تو بس کافی ہے امام مجاہد کسی عیت کے بارے میں بتائیں تو یقینا انہوں نے عبداللہ ابی اباس سے سنا ہوگا تو بس اسی پر اکتفا کرو اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ تفسیر میں جو سب سے قدیم مدرسہ ہے وہ مکہ کا ہے کیونکہ مدرسہ ہے مکہ سرگزام عباس کے ہاتھ پر اس کا قیام ہے اور اس کے سب سے بڑے علماء تعلیم میں سے مجاہد ابن جبر ہے اور مجاہد ابن جبر سے کوئی روایت مل جائے تو بس کافی ہے تو آپ پڑھتے ہیں تفسیر قوم ہے مجاہد وہ کون ہے وہ مجاہد ابن جبر ہے ولیٰذہ یا تو عالیہ تفصیل ہی شاہ بخاری علم ان کی تفسیر پر جیسے امام شافی بخاری اور غیر ان کے سوا بھی اہل علم اعتماد کرتے ہیں وہ کیداری کر امام و احمد وہ غیوم تفصیری امام احمد بھی اور ان کے سوا جنہوں نے تفسیر میں لکھا وہ بھی اعتماد کرتے ہیں یوں کر بے لو تو کان مجاہد اکثر مل رہی مجاہد سے اکثر آیات ہوتی ہیں باقیوں سے ذرا کم ہوتی ہے وند مقصود کیا ہے سای مفتوکا انتابعین تلقاو التفسیر عن الصحابتی کما تلقاو عنهم علم السنة وإن كانوا قد يتکلمون في بعض ذلك بالاستباق والاستدلال كما يتکلمون في بعض السنن بالاستدلال کیا ہے مقصود یہ ہے کہ تابعین نے صحابا سے تفسیر بھی حاصل کیا جیسا کہ علم سنة حاصل کیا اگر جا وہ تفسیر میں کئی دفعہ استمباد اور استقبال سے بھی بولتے ہیں یعنی جانیہ دہلی کہہ رہے ہیں کہ گویا تعدیم سے جو تفسیر مرغی ہے وہ ساری کی ساری تفسیر بال معصور نہیں ہے کہ وہ منفور یعنی صحابہ ہو کئی دفعہ وہ اپنی رائے بھی استمبا اور استقبال کے ساتھ بیان کرتے ہیں جیسا کہ کبھی کبھار وہ علم سنت میں بھی اپنی رائے دیتے ہیں جس کو پھر کے آپ بسیں گے کہنا کیا چاہ رہے ہیں وہاں نقل غالب ہے اقل کی قلت ہے تفسیر بل مذوری بلتما ٹھیک ہے, ہے. علم سننا اور وہ امور کیا ہے وہی الفق اچھا یہ آپ کے سامنے آگے خدا کیا تھی اللہ <سؤال> کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بینا الفاء القرآن عن تفصیر صلی اللہ وسلم صحابت اللہ جیسے ٹھیک ہے دوسری رائے یہ کہ نہیں ایسا نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کے اکثر الفاظ اور آیات کی تفسیر بیان نہیں کی اور اگر بیان کی ہوتی تو صحابہ جتنے حریث تھے کہ وہ اللہ کے نبی کے افوال نقل کریں جیسا کہ انہوں نے سنت میں نقل کیے ہیں تو ممکن نہیں تھا کہ جو اللہ کا کلام ہے اس میں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیری روایات پر ہیں وہ نقل نہ کرتے حالانکہ ہمارے سامنے جو اس وقت حدیث کا لٹریچر موجود ہے اس میں فرقی مسائل کی کثرت ہے اور جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ جو کتابیں جمع کی گئیں وہ بھی فقی ترتیب سے عموماً جمع کی جاتی ہے اور اس میں آخر میں آتی ہے کتاب و تفسیر جس میں روایات بہت تھوڑی ہوتی ہے تو لہٰذا اگر اللہ کے زمینیں ہر آیت کی یا ہر لفظ کی تفسیر بیان کی ہوتی تو یقیناً وہ مروی ہوتا پھر ان لوگوں نے کہا کہ اچھا آپ کی بات ایک لحاظ سے دوست مانی جا سکتی ہے کہ آپ یہ نہ کہیں کہ اللہ کے نبی صدل اللہ علیہ وسلم نے اپنے الفاظ کے ذریعے تبدیل کی ہے ٹھیک ہے بلکہ اللہ کے نبی صدل اللہ علیہ وسلم نے اپنے اقوال کے ذریعے اقال کے ذریعے تبادیر کے ذریعے اور آپ سے جو امت نے نقل تواتر کے ذریعے مسائل نقل کیے ہیں وہ سب کی سب قرآن کی تفسیر ہے یعنی آپ کو یہ تو نہیں ملے گا کہ اقیم السولاد تو آپ بتائیں کہ سولاد کا مطلب کیا ہے یعنی نقاول نبی صلی اللہ علیہ وسلم السولاۃ اللہ و کیا اسی سے کوئی نہیں لیکن آپ کو تباتر کے ساتھ یہ پتہ چل جائے گا کہ اللہ کے نبی نے نماز کیسے پڑھی ہے سمجھا رہی گی تو گویا اللہ کے نبی سے جو نقل تباتر ہے اس کے ذریعے قرآن مجید کی آیت ہی کی تفصیل ہو رہی ہے نا یا زکوۃ ہے یا سریتہ ہے یا جو اور مسائل ہیں اسی طریقے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کثرت سے اقوال برنی ہے اللہ کی ذات و سفاط کے حوالے سے اور امور حشر و نشر کے حوالے سے اور آخرت کے حوالے سے وہ سب کیا ہے وہ ایمانیات کی تفصیل یعنی قرآن مجید میں جو توحید پر ایمان بل رسول وسالت اور امان بل کا بیان ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تواتر کے ساتھ اس طرح کی حادث برنی ہے ایک بار پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چاہے الفاظ مرمی نہ ہو لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے تواتر کے ساتھ فہم مرمی ہے فہم کیا ہے لا الہ الا اللہ اس سے مراد کیا ہے سمجھا نہیں آپ کو کوئی حدیث نہیں ملے گی کہ یہ تو ملے گا کہ جو لا الہ الا اللہ کہے گا اور لا یہ نہیں پتہ بتا رہے کیا ہوگا سمجھا نہیں کہ نہیں ایسی بات نہیں کرے گی کہ لا اللہ یعنی کوئی بات نہیں لیکن لا الہ الا اللہ کا مفہوم کیا ہے یہ امت میں تواتر سے بنوی ہے کہ نہیں سمجھا لیے کہ نہیں آخرت کو ماننا کیا ہے اب قرآن قدمی سراہد سے آپ کو بحث نہیں ملے گی معنی جسمانی اور روحانی کی آخرت کو مانو اور ماننے سے مناتی ہے کہ جسد اٹھائے جائیں گے ٹھیک ہے ہاں اشارے ہوں گے بہت سے لیکن اللہ کی ندی تواتر سے یہ فہم بنتی ہے کہ حشر جسمانی لہٰذا اس کو تفریح کر دیتے ہیں نا تو کہا کہ اگر تم اس طرح مان دو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ چیزیں جو نجات کے لیے ضروری ہیں قرآن ہدایت کے لیے آئے اس لیے آئے ہدایت کے لیے تو کچھ تو ایسے امور ہیں جو اجتہادی ہیں وہ امت کے فہم پر چھوڑ دیے ہیں سمجھو خود ہی جاری نہیں وہ امت کے فہم پر وہ آپ نے بیان نہیں کیے وہ اشتہادی امور ہیں وہ سب سمجھ سکتے ہیں وہ امور کے جن پر نجات کا دار و مدار ہے وہ سب کا سب اللہ کے نبی نے بیان کر دیا کہ نہیں کہہ سکتا کہ نجات کا دار و مدار اس چیز پر ہے اور قرآن کی اس شے کی نے مزاحت یعنی نماز کا نجات کا دار و ہے کیا مطلب نماز کا مزاق ہے توحید کا کیا مطلب ہے ایمان کا کیا مطلب ہے وغیرہ وغیرہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے قرآن کے تمام معنی کا وہ معنی طرف انسان موتار ہے اپنی نجات کے لیے وہ تمام معنی اللہ کے نبی سے چاہے وہ سب کے سب مر گئے باقی جو کلام ہے بہت سا کلام تو عرب اپنی زبان سے سمجھ لیتے جی زبان ہے نا تو جب کہا جائے گا ہمیں ضروری نہیں ہے کہ اللہ کے نبی بتائے اللہ کلیشن قدیر کا کیا وہ تو ارب کیا سمجھتے ہیں اپنے کلام سے سمجھتے ہیں تو یہ اولا نے کہا کہ اس طرح اگر سمجھ لیا جائے تو بات واضح ہو جائے گی اور اس زمن میں دوسرے فریب نے حضرت عبداللہ عباس کا قول نقل کیا اور وہ قول جو ہے وہ اس مسئلے کو سلجھا دیتا اور وہ قول کیا ہے وہ قول یہ ہے کہ عبداللہ فرماتے بات ہی او جو ہے ٹھیک ہے یہ اہم پہنچا تفسیر چار طریقوں پر ہوتی ہے چار طریقوں پر ہے پھر آپ کہتے ہیں تفسیر تفسیر لا غور احد جہالتی جس کی جہالت کا عذر کسی کو دیا نہیں جا سکتا سمجھا رہی ہے کہتے ہیں یہ اہم بات ہے یہ کون سی ابھی میں بتا رہا تھا جو نجات کی لیے ضروری ہے اور تواتر سے دین میں ضروری ہے کوئی مسلمان یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے نہیں پتا کہ نماز کیا مطلب اس کا عذر بھی کسی نے سمجھا رہی یعنی yani قرآن کی ایک تفسیر کیا ہے تفسیر احد جہالت کوئی بھی اس میں جہالت کا عذر پیش نہیں کر سکتا کہ میں مسلمان تو ہوں لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ لا الہ کا مطلب یہ ہے کہ غیر اللہ کی عبادت نہیں ہو سکتی لہٰذا میں مندر میں عبادت کرتا ہوں بتوں کی کہا جائے گا یہ مسلمان ہی نہیں کہتا لا الحد احد جہاد دوسری کیا ہے کہتے ہیں وہ تفسیر وہ <بِيهَا> تفسیر کے جس کو عرب اپنے کلام سے سمجھ لیتے ہیں ٹھیک اب وہاں عربی آتی ہے ان کو عربی کا بلند ذوق رکھتے ہیں بلاکاں ہے تو انہیں شرح کرنے کی ضرورت نہیں ہے جائی گی اب اس کی شرح کی انہیں ضرورت نہیں ہوگی کہ قول اور ابو کابل خلیفہ بات بالکل باتیں قول و تجاغیٰ عربی زبان جانتے ہیں نا تو اب اس کی الگ الگ شرح کی کیا حاجت ہے کہ آپ کو بتایا جاتا ہے جہاں مجھ سے کیا مراد ہے کوئی حاجت نہیں تفصیل تعریف من کلام اور تیسری بات کیا ہے وہ تفسیر ٹھیک ہے یا بلکہ تفسیر یا علما وہ تفسیر کے جو علماء جانتے ہیں بس کیا مطلب وہ تفسیر کے جہاں استمبا اشتہار کی ضرورت پیش آتی ہے اور اجتماعات اور اشتہار کے لیے علوم چاہیے اور وہ علوم عامی کو حاصل نہیں ہوتے تو وہ علمان جانتے یہ بھی تفسیر کی ایک قسم ہے جس میں اجتماعات ہے جس میں استلاحال ہے جس میں اشتہار <سؤال> تو یہ کون جانتا ہے علما جانتے اور پھر فرمایا وہ تفسیر فرمائے اور <سؤال> تفصیر <لا يعلمه اللہ> اور ایک تفسیر کی وہ قسم ہے جس کو اللہ کے اصل کوئی نہیں جانتا وہ متشابہات بہار تو اگر اس طریقے پر سمجھا جائے تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام معنی بیان کیے ہیں وہ کہ جو یارو عہد ان کی جہازی اور تاریخ العبین کا اور کچھ ایسے ہیں جو مت پہ چھوڑ دیے کہ اشتہاد کرو استحاد کرو کیونکہ اس پر نجات کا دعوبار نہیں ہے یعنی تو یہاں سے مراد حیض ہے یا توہر اس پر نجات کا دعوبار نہیں ہے اشتہادی مسئلہ پہ چھوڑ دیا اشتہار کرو اختلاف بھی ہو گئے تو کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے اور کچھ کے بارے میں کہہ دیئے کہ تمہیں اس کی کیفیت اور حقیقت کا علم نہیں دیا گیا اس کی تعبیر کا تو متشاورات تو محکمات کا کل علم مربی ہے یا تو اللہ کے نبی سے یا عربی زبان کے اصولوں پر یا علماء کے استدلال اور سے تو اشتہار پورے قرآن کی تفسیر کا علم حاصل ہے لیکن اس کی اوجو مختلف ہے, اوجو کیا ہے؟, مختلف ہے ہو سکتا ہے وہ استدلال کے طریقے ہو ہو سکتا ہے وہ تباتر کے طریقے ہو غریب عہدوں احد جہالت یا ہو سکتا ہے کہ وہ عربی زبان کی اصلی پر ہو جس میں نقل کی ضرورت نہیں ہے عربی کے ٹائم کی یہ جو قول ہے یہ اس مسئلے میں کال فیصل سیترا برگر نے اپاس کے جو قول ہے نا کہ تفصیل والا اور بات کیا ہے تفسیر اس کے بعد لا لا لا يغذر احد بجهالته وتفسير تعنيقول العرب من كلامها وتفسير يعلمه العلماء وتفسير لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى لقد في هذا مظہری بہت مشہور تفسیر ہے ہندوستان میں لکھی گئی اور قادی سلا اللہ امرت سرین پانی پتی قادی سلاؤ اللہ پانی پتی کی تفسیر ہے سنا اللہ امرت سرین سے پچھلی صدی میں وہ جن کا غلام محمد قادیانی کے ساتھ مشہور مباللہ بھی ہوا تھا اہدی سالین سے پڑے مباللہ اخبار میں بھی چھپا تھا اس میں یہ تھا کہ جو جھوٹا ہے جیسے کیونکہ فادی السلام نے امرت سری نے غلام اب الطادیانی کا فوڈ پیچھا کیا تنگ کیا تنگ سے بڑا کہ دلائل کے ذریعے یقیناً تو پھر مباہلا ہوا تھا تو مباہ یہ تھا کہ جی جو جھوٹا ہے کوئی ایک دوسرے کی زندگی میں مار جائے ٹھیک ہے تو پھر اس مبالے پر فالد اللہ علیہ سری جو ہے وہ بھی تیار ہوا ہے امرت سری امرت سری تو پھر جو ہے وہ اللہ مرزا غلام کوئی سال کا تو وہ بہت مشہور مباللہ تھا اور وہ خالی خود تو تو مر گیا تو اس مرنے کے بعد تو اس کو پتہ نہیں گا کہ وہ ہار گیا ہے لیکن اس کے اندر جو ہے نا جو پیرو تھے انہوں نے دور دراز کی بڑی تعریف لکھی اس میں کہیں اس میں موت سے مراد دل کی موت تھی مراد تھا تو اس طرح کی ہے تو وہ خالی ثناوتر یہ ہیں قالی ثناول پانی پتی ہیں شاہ عبدالعزیز علی الرحمٰ کے زمانے شاہ ولی اللہ کے ہم اثر بھی رہے کہ ان سے چھوٹے ہیں اور وہ آج مرزا مظہر جانے جانا کہ خلیفہ مجاج ہیں مشہور عدبی نا حضرت شاہ ولی اللہ کے ہم اثر تھے مرزا مظہر جانے جانا اور بہت بڑے صوفی بزرگ اور عالم بھی بہت بڑے ان کے شاگرد اور خلیفہ نے پاد سلام اللہ پانی بتی تو بہت بڑے فقی بھی تھے اور مفصر بھی تھے ان کی تفسیریں تفسیریں مظہری انہوں نے عربی زبان میں لکھی ہے ٹھیک ہے وہ زبان میں ہی لکھی گئی ہے اور وہ چھت بھی ہے دس جن دو اویلیبل ہے ملی ہے. یعنی اس کہیں گے کہ یاد کا رہتا ہے. ہے کیونکہ وہ حضرت مجدد الفسانی علیہ الرحنہ کے سلسلے میں سچے نقش بندی مجددی. تو آپ کو کثرت سے مخلوبات کثرت سے گے. اور انہوں نے کیا کہا اس مسئلے میں بہت کثرت سے بہت اچھی تفسیر ہے یعنی پڑھنے میں اس کا مزہ آتا ہے اور جہاں تک اس کے لوکی اور ناقوی یا سفی مسائل ہیں وہ سب تفصیر دیزابی سے بھی ہیں امریکہ کئی دفعہ تفصیر دیزابی ہی کی اس میں عبارت ہوتی ہے کسائل میں جو کہ محنت بھی تھے تو اس میں وہ ہیں سلسلہ اور کلامی بھی تو اس وباحث آتے ہیں اور پھر احادیث بھی ہوتی ہے کثرت سے احادیث بھی پڑھنی اس کو تفصیل بالماصور اور تفصیل تفصیر اور تصویر صوفی پہ حسین کہہ سکتے ہیں تصویر مذہبی اردو میرے پاس پڑھی مظہری تفصیل مذہبی